بھوک بڑی لگی کڑی ہوئی ضرورت بڑا جی ماجرا بنیاد دو دریا اکٹھے میں موڑ موڑ لفظ بول رہا تسنا جہ دریا مجمع باہر ہیں دو دریا جمع ہونے تھان اس جمع پتہ ہویا ہے مچھلی جریا نو وڑ گئی فرمایا رب تھان کر کے نہیں علامت نیچان نہ رب کا بندہ کتنے علامت پہچاننا سی اللہ دا بلی رب کا پیارا وہ کتنے مایا اس کیڑی علامت ہو سکتی جائے اللہ تعالیٰ خوراک ہے اللہ تعالیٰ دا ذرا ولی ہو رب دا, دا جرا پیارا ہے اللہ تعالیٰ جرا فکیر ہے ان کی موٹی واضح علامت ہی کہ نگاہ کما دے آردا دلا اتنے پہ جائے رب مردہ دلا در زندگی پیدا فرما آ. چھوڑ آ, توجه هنا در رزوقنا البلون سبحان الله ان سنو سنو سنو سنو اللہ جریا اکٹھے ہوں سن جہی جگہ دو دریا مجمال جری دو جریا جی زندہ ہوئی مچھلی قطر موساں کری ملا جلاسل اپنے نار رکھی ہوئی, زی زندہ ہوئی زندہ ہوئی زندہ ہو کے دریا نر گئی ہے آپ نے فرمایا جو بن بھی رب العالمین نے فرمایا مائے علامت پہچان ہو جاو ہوئی ہو سکتی ہے اللہ کا پیارا اوتھی گا رب دلی ات ہوئے گا حضرت خدر سلادو سلام اوت ہی ہو گئے وہ تھان کہڑی سی کتنے دو, دریا، دو, دریا، و سجنہ دروے دو دریا جمع ہو دریاولا تھالا نے پرانے مجید فرقہ نے حامی اندر کی تھا وہ دو دریا تے ہاں ہے سن دو دریا ظاہری دنیا ہے وہ سن سجنا پر قرآن مجید نے اشارہ دیتا ہے قرآن مجید نے اشارہ دیتا ہے جتھے جتنے دو دریا اکٹھے ہو جاندے نے جریا اکٹھے ہو کیڑے نے یہ درویش دو دریا کیڑے uh... ای، oui نے ایک شریعت والا دریا ہے ایک طریقت والا دریا ہے ایک شریعت والا دریا ہے ایک طریقت والا دریا ہے جیتے اے دو دریا اکٹھے ہو جاون جمع ہو جاون اتوں یہ درویش میں تمہید اے اے آپ دی چند دی کرامات اور تعلیمات مات خلاصہ پیش کرنا ہے کل نو جایا نہ نال بیٹھو گے تو ان شاء اللہ جیز میں بولو نہ بات سجنا بھنگ بوٹیاں کھوٹ کھوٹ کے پینا ولایت نہیں بوتے اللہ ہو زربہ لانا ولایت نہیں ولاشانی ہوں جہاں بلی ہوں وہ دل دنیا دا پیار نکل جانا ہے دل دنیا دی محبت نکل مل ہے روح نو زندگی مل جاتی ہے لوہ نسیب ہو جائے یہ درویق سجنا ہو سنیا جی ادر ایمان نہ ہود نہ ہو فکر نہ ہو جیو دیا مردہ ہے ہے بھی مردہ ہوں رب لالمی قرآن فرما ہے یہ حضرت امیر حمزہ دے بارے آیت نازل ہوئی ہے یہ حضرت فروخ آدم دے بارے آیت نازل ہوئیے آوا من خان تا مردا سن ایمان نہیں سی فرمایا فاح ایمان دا نور دتا ہے تے زندگی آ گئی ہے اندر خیرت دیتی ہے تو زندگی آ گئی دا درد زندگی قرآن دی سمجھ زندگی کفر دی زندگی جانا انسان دا مر جانا کسی جاندار دا مر جانا ایک ہے پوری قوم دا مر جانا یہ درویز سجنا توجو نال میری بات نو سمجھ آ بندہ مرے کدو مرد ہے وہ جدو روح نکل جائے روح نکل جائے تو بندہ مر جائے روح نکل جائے تو مر جائے بندے مرن سے لوگ پتا لگ جائے فلاں مر گیا فلاں مر, گئے, فلاں مر گئے. روح نکل گئی بندہ مر گیا پر ایک ہے قوم کا مر جانا قوم کا مر جانا قوما قوم روحاں نکل نال نہیں جی فکر نکل جائے ادو مر جانا نے وہ جی جوہاں ایمان کی تلب نکل جائے روح مر جی نے نکل جائے روح مر جائے نے اپنا اور کافراں دا امتیاز ختم ہو جائے اپنی ملت دا امتیاز اسا اور کافر اور نے اسا کافراں پیچھے نہیں چلنا کافراں دے راہ تے ترقییاں نہیں ترقییاں تے محمد مصطفی دے راہ تے نے اے جے تو ون اے فرق فرق جے دے وچوں نکل جاوے ہاں اندروں نکل جاوے دماغ دل وچوں نکل جاوے اودو قوماں مر جاندیاں نے بندے مرن تے بیبیاں بندے مر جان بیبیاں وین کر دیاں نے انسان مرن بی بیاں نے پر یاد رکھ لو قوم مردیا نے جدو قوما قومیاں مردہ دے چلتے پھرتے دے بھی مردہ ہوں کھانے پینے بھی مردہ ہوں روح کے فکیر لوگ آتے ہیں لو والے انہوں فکر آخیا جاتا ہے ان اسلام کا درد رکھنے والا آخیا جاتا ہے وہ سجنا <سؤال> <سؤال> اے درویخ میں پہلا دس گیا کام کیا ہوتا ہے او سوچ مر جہاں سجنا یہ درویخ ہوا تیرے سامنے کی بیان کرا تیرے سامنے فضائل کی بیان کرا تیرے سامنے کی مناخ مناخ بیان کرا ماحول وہ زمانہ وہ حالات आ, جس حالات اندر ایمان دی قدرہ مک گئی ہاں ایمان دی غیرتاں مک گئی آ, ایمان دی طلبہ مک گئی ہاں پوری امت بے فکر ہو کے کافراں دے سر دے سامنے سا کافرہ دے سامنے سر جھک کے پئی ہوئی ہے نہ مولوی جاگ رہے نہ پیر جاگنا ہے اگر پروا ہے مال دی دولت دی پیسہ اکٹھا کر لو دنیا اکٹھا کر لو اندر فکر مر گئی سوچ سکی کی بن گئے اسلام دا درد سڈے ہاتھوں مکیا ہے سڈے ہاتھوں سڈیا شیئیں جو سارے دے گئے سن دے سبق دے گئے ہاتھوں نکل گئی ایمان دے سبق دے گئے آ... آ... انسان جانور ہاتھ ٹر پیا یہ دل کے قدرا ہے دنیا دیا پیسہ کٹا کر لے یہ دنیا سوار لو جا اگلے جہان کا فکر اے کافر کی ملت تلتر ساری ملت ہو رہے اے سوچ سورت نو مرد دے وہ جن سیا ہو فکر نگا دتا ہے وہ جنر خیرتا نو جگا دے ایمان دیا ایمان کے دی پی ہوئے دوبارہ روشن کر تے معاشرے دی گندگی ماحول کی پلیتی ہے جذبات میلا کچالا کر دے ٹنڈا کر دے سجنا یہ تروے گھرنا او حالت او قیفیت ذرا دماغ اچلا کے لے کیا کی دماغ دی قیفیت بن گئی کی درد سی مسلمان دی زددہ کی درد سی مسلمان دی اجرندہ اسلام دی پردیسی ہوندہ جو فکر اندر پیدا ہویا ہے یہ روح دی زندگی نہیں تہور کیا ہے بہتر میں ایک ہے ایک مردین و زندہ کرنا ایک ہے اپنی نگاہ دنال اپنی تقاق اپنے عمل دے نال. اپنے ایمانی جذبے ایمانی لکھا بندیا سینے ایمان کی شما نوشن کر کے رو اسلام کا درد کے سجنا یہ درویش پگا رکھانیا سوکھیاں پگا رکھا سی ٹوپیاں من ترنگ برنگے کپڑے پوا دے سوکھے نے درد پیدا کرنا سوچ اور فکر پیدا کرنا کہ احساس اندر پیدا اسلام اپنا ذاتی مسئلہ بن جاوے اگر نہ درویش چاہے مولوی چاہے پیری اللہ واہد شریف مولا کی قسم کیا اے میرے ہاتھ اندر رب دا قرآن میرے سامنے پیا ہوا ہے بگرنا گا. اس ہاں اس چیدہ چیدہ تین اسلام کسی کا ذاتی مسلا محسوس نہیں ہوئے گا اسلام کسی گا کا ذاتی مسلا نہیں رہ گیا وہ جہاں بھی اسلام نا وہ اپنی نظر ہے نظر جے کوئی اسلام جائے مولوی ہے یورپ کا نوکر بنا اگریز کا نوکر بنا آپ عزت لبھی خدا دے آپ عزت لبھی نبی علی سلام تو اسلام تین دان تھے اگر جی مولوی ہے انہیں بھی اسلام نمائی ذریعہ بنایا وغیرہ چنگا نہیں بندہ غلط کنی آخر میرے بل ویخ ویکدو ہی نہیں کرتا پر رب رسول دیا کلیاں مخالفت ہوں رب رسول کلا چیلنج کیا جانا رب رسول بازار ویخ گلیاں جےڑے پاسے جاویں گا کچہریاں ویکھ کسے پاسے اسلام تے رون کا نظر نہیں گیا ہر پاسے اسلام اجڑے اجڑے اسلام تے جناب والا وصیائی وصیائے مسلمان اجڑے ای نظر آویں گا جے گلیاں نے بازار نے گھر نے دکاناں نے تھانے نے کچہریاں نے دفتر نے تانوں ہر پاسے اجڑے اجڑے ماحول نظر آوے گا انسان انسان یہ تو خالی نظر آوے گا پھل خوشبو تو خالی ہوویگا گا سجنا جدوں اج دا ماحول بنیا ہر ایک مسلا نہ اسلام واسطے اسلام نا جی منافع نفا لے چار روٹیاں لب جان اولاد مولوی پاس عزت نہیں قدر نہیں پیسہ نہیں نوکریاں ہیں پیسہ ہے تو اگریز سجنا یہ آدھے منافق ہر پاسے منافق والا ماحول بنیا ہے وہ اسلام نوج بہترا پرا کر جدو اپنی نگاہردے جوان وہ شیر اسلام دا پیدا کیا ہے اور جن امت نو درد دتا ہے جن امت اسلام کی فکر دیتی ہے وہ سجنا اے بنا یتنی تو ہو کپڑے سونے عزت نہیں وہ روڑی تے چڑھ کے اپنے کپڑے رب رسول نام تلبر گا میری عزت بھی بن جائے گی شان بھی بن جائے گی میں میں سارا چاندے جو چیشتی سامنے رکھنا چاہنا وا بنیادی تور سہیا نے ادھر چھ سہیا نے جنا سینے جنہاں تو بچنا ہے تین امت نے چڑیا تو برباد ہو گئی امت دا ستارا چمکدا ارشا سی وہ تین سیاں چڑیا ختم ہوئی برباد دے دل دین دیا قدرا کھڈن واسطے دا غلام بنا واسے انہوں نے دل چرد کڈن سجنا وہ سوچ فکر دیا گلا بارے اللہ میں بال فرمانتا رگوں میں پاکی نہیں ہے وہ دل آرزو پاکی نہیں ہے نماز قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے کرنا کے یہ سامنے آخر کے آپ کرامت شریف سنا کے گل مکاو گا ذرا پیارونا تین سہیا جی اپنا پہلی شاید ادب ہے دوسری تیسریفت ہے دوسری شاید ہے تیسری شاعر کفر مخالفت ہے انہیں تین شہر نو قابو کرنا ہے امت نے چڈیا جلیل اگر امت اج بھی این چیزوں کا قابو کر لے تم خدا دی کر کے نام چمن کے مالی بنا لے تین جنہوں نے اپنا تو تھوڑی تھوڑی مزاق کراگا تین وہ نے جنہیں تو بچنا ہے یہ چھ گلا نے بڑیادی جنہوں نے فکر آخیا ہے وڈے حضرت صاحب کبلا دی فکر آخیا جاتا ہے نماز روز آپ شریف درویخ اپنے آپ ہی سارا یہ درویخ تین سکولی نظام تعلیم ووٹ آخری تیسری شاعر ٹی وی ہے جنہوں تو بچنا ہے تین پہلیا شہیا جنہوں اپنانا اپنا دوبارہ ایک بارہ دہرا لیے تھوڑی تھوڑی وزا کرا ادب ہے دوسری شائخ خیرت ہے تیسری شائخ کفر دی مخالفت ہے جنہ تنہ شیاں تو بچنا اے او تنہ شیاں کیڑیاں پہلی شائخ انگریزی تعلیم ہے دوسری شائخ ادھر ویکھ انگریزی نظام جنوں جمہورییت تے ووٹاں نظام آکھدے نے تیسری شائخ تیوی ہے انہاں تنہ شیاں تو بچنا اے آ ہور موٹا موٹا خلاصہ انہاں انہاں دی اہمیت کیا ہے امت نو کِنّی لوڑ تھی امت دی لوڑ نو کیویں پورا کیتا ہے توجہ ہوے تے ذرا ذوکھن نال سبحان سجنا پہلی شے ادب ہے سجنا ادھر قسم خدا کی کر کے اے مسلمان آئی پچھلی تاریخ چودہ سو سال تاریخ اگر ہر پاس مسلمان چکی پسند آئے کنج نہیں ہوا پھر مسلمان یاد رکھ لے ان بےدبی بھی نہیں آخرکار تلب جا کر پیسے سو روپیے کی خاطر دنیا کمینی تل چاہ کے رب رسول نا نال جوڑا ہے اج روڑی دے چڑھنا اج گٹر چھت مارنا یہ سوکھا ہو گیا ہے پر رب دن رودا ویخنا بن گیا وجو سونے روڑی افسوس نہر گیا پتا لگے سونے جڑے دس روپیے سو روپیہ تعلق روا نظر نہیں آئے گا دس روپیے دوں مجا یہ کوئی ان پیارا دے آخر چلو یار سگریٹ ہی یار کپڑے چنگے پائے ہوئے چنگی پائی ہوئی نہ آئے کتے سجے ویکنگ کبے ویکنگ کے ہے کمینے گندی تھا تھا روڑی بولدیا گلے جا منہ نو آ ہے اللہ تے ہے دی, اے اے دی کہ اللہ دے اللہ, اللہ پر سجنا اس روڑیاں تے مولا درآن قرآن مولا دہی نے ایسا حسین حسینا چڑھ کے قرآن پڑے حسین والا دس دا حسین ویکن والا ہوا اپنی ہر شاپ اپنی ہر شاید قربان کرا دے ہوئے گا پر رب تے رولتا ویکنا گوارا نہیں کرے گا تو جو ہے سجنہ یہ دروے یہ ستی فکر جگان والا کاؤں نے اے اوکا تھے ایمان دی برماتی دا تھا جو جو پھیر علی رضی اللہ تعالیٰ نوہ آپ نے فرمایا جی رہون زمان نہ پیاؤں ہے فرمایا کوئی بھرلا بندہ ایمان لے جاوے گا کوئی بھرلا بندہ ایمان لے جاوے گا وہ سجنہ یہ تھی مرن گے تے پھر پتہ لگن گے جوندے کی جانا o yaara saa rumya di e taayo jaane jo marda ان نہ پانی ات خر چلائی خردہ tu jaazab qabar da o maa qurbaana o na جنگ دولت بھی ایمان محفوظ بھی کر چڑھا ہے وہ سجنا یہ درویش قسم خلا دی کرنا یاد رکھ لمان دربادی ایمان دے بربادی کا ویلا ہے پتا نہیں کون ایمان نسخہ ہے یہ حدرت حدرت نسخہ تین بڑے حضرت کملا کے بوہے تو لبے گا آپ نے فرمایا دسیا ہے ایمان بچانا جے پھر آؤ بوریاں لے کے روڑیاں چڑھ جاؤ گاندے چھت مارو کیوں جی. آسان آسان آسان آسان آسان اپنے دی پر رب رسول تھان سے ہونا چاہیے بندہ اللہ رسول واسطے گند مار دے پھر بھی مولا بے پرواہ ہو کے ایسے بندے تے تے نانا نانا کر سکتا, نانا سکتا کرے گا بے بڑا والا ہے مولا بے قدرہ نہیں نکلتا چڑ جان رب رسول نا چکن بوریاں لے دنیا آخری سی چوڑا ہے آکھو رب چوڑا آخو مینو پرواہ نہیں رب دا خبی رب فرما سو بے پرواہ ضرور ایک چھوٹی جی اگلے چیتی کرنی میری ایک چھوٹی جی گل یاد آتی ہے ہندو سن پہ رحم والے ہندو سنما کم نصیب ہوا حضرت پڑا مسلمان ہوئے ایمان میں لفظ محمد جدو میری اکا دا سی میں جانا نہیں سا لفظ دا مانا کیا ہے کسی دا نام ہے پر جدو لفظ محمد وال پیار جڑا دل دے راب نے یاد رکھا ہوا پیار کا نظارا سی فرما نے محمد میں ویختا سا میرے دل جا سا لفظ نو گند ہونا چاہیے ایسے لفظ نو زمین سے نہیں ہونا چاہیے اس لفظ نو تھلے نہیں ہونا چاہینا این دن کا پیار میرے دل چ پیدا ہوا ایک دن میں او کاغذ اٹھایا کسی مسلمان نو ٹکرے جا لفظ ہے جو پران میں نے رو کے دسیا رسول اللہ حبیب تے محبوب وہ سوا لکھ کمو بیش نبیا کا سردار نو ہدایت راہ دین والا سونا محمد اتنے مسلمانا دے نبی کا نام ہے بس سچ وجیے کفر دھوتا گیا اندر ایمان نہ روشن ہو گیا سجنا ادھر پہلی گل تالیما دے سامنے غیر بندہ نام دوبارہ آدی بچی وہ جیڑے پہلی نظر اٹھا کے دوسری نظر نہیں سر ویخ جدو لیا مری مری کافر نے اپنے سازشی تعلیم اولاد سکی ایک نظر پی گئی سکی والی نظر گوارا کردا شادیاں خوش ہوں کافر نچے مووی بنے بنے سام تعلیم کے میں جو تعلیم گل <@s2> سونیا ایک مولا کے قرآن تا والی تالیم بالی اور قرآن کنج بیان کردے پر مائ بی گھر گئی گئی میں خیرا نہیں کھلے گی بندہ آ گیا کمانے شادی کرو لب ب چلا سبق سبق اللہ گھر ٹورے پیر بھی ہولے ہولی رکھو جرا تیرے پیر زیور پایا ہوا بار نہ جا بیجا بی آواز جا بی بی نال زیور دی آواز وہ غیر بندے وچ پوے رب نو گوارا نہیں سی قوم وے پیشوا یہ حال بنیا ایڈے کمینے بن گئے اڈے دلیل بن گئے آدی نچدیاں نظر آئی پیر نے سورب رو دیا نظر آئی جی ای مولوی ہے ٹی وی بہ کے ادھر رن بیٹھی, بیٹھی گپا مار دے تھے پیاہ اے جاٹا کھولیا ہوا ہے بازو کھولے ہوئے نے پورے سنا لشکارا نظارہ پہ جی دے سامنے نماز تے روزے دیا گلا پہ کرتا ہے علامہ ایک ورگا بندہ بھی ایسے نمازی بارے آخر ہے جو میں سرو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سدا جو میں سرو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا سنما اسلام کا راہ پر نہیں ہو سکتا وہ کتیا ہے سورا درا ہے ایسے ماحول ایک استعمال داستان اجر گئیاں ایک سنان والا کوئی نہ ریا اے تیراب نے وڈے حضر سائم کی بلاد دیل شریف دے دی اندر خیر دا سبق پایا ہے امت رو سمجھایا ہے و جنانو وڈیاں جمان دھیاں و گھار دے اندر پی ٹھان دا شعور نہیں سی آجونا نو جمدیاں دھیاں نو پردے کران دے شعور پیدا ہو گئے سمجھا رینے کہ کوئی ناظر ازا اکرال بولونا سبحان اللہ سجنو ایک خیرت تالیم دضرت قبلا کہیں دی خیر سونے تیسرا سبق سبق جہاں سنبھالنا او ہے کفر مخالفت سجنا میرا مدینے دتا آپ ہفتے اتوار روز رکھتے ہوئے سن حضور کیوں رکھ دیو فرمایا ہفتہ یہودیاں دی عیداں دینے اور عیسائیاں دی عیداں دین اتوار میں محمد تاں روزے رکھناں عید والے دن روزہ نہیں رکھ دے رکھا جااندا کھائیں پیندے میں روزہ تاں رکھناں تاں کہ انہاں دے خلاف چلاں ای در ویکھ میرا مدینے دا تاجدار انج کفر دی مخالفت دا سبق دے گیا اے مولا دے قران نے تھا تھا دیتا ہے خیر میں تفصیلات دے اندر نہیں جانا چاہندا پر امت حالے بنیا سی امت حالے بنیا سی انہاں نے ترقی سمجھی انہاں نے عزت سمجھی انہاں نے عظمت سمجھی ہے انہاں نے اپنا وقار سمجھا ہے تے یہود دے تے یہودی دے طریقے ہاں دے رہ دے چلندے چلن دے اندر سمجھا ہے ہاں ادن قسم خدا دی کر کے انا ایڑے نیچ بن گئے کافراں دے طریقے نوں دی نگاہ نال ویکھیا کہ کلمہ پڑھن والا مسلمان اگر ایں دے سامنے کسے بندے نے رکھی اتنے پگ بنی نبی پاکستان بہت گلے ٹائل آ کے آجت ہو بہتی ہوئے گی دنیا نظر چک چک دیکھے گی یہ بڑا اچھا بندہ ہے بڑا پڑھا لکھا گی ہے بڑا سمجھدار بندہ ہے یہ بڑا کرتا درتا بندہ ہے حال نے بھی نہیں سمجھا ہے اندر فکر مر گئی سن دل دماغ کی بلا آپ نے امت نبک دسلمان پاکیاں میری ترقیاں وہ دے, دے اندر نہیں محمد مستما دی خد یو ویلا سی کہ دنیا ورگیاں کرتے پیش کرتے سن کدی وہ میلہ سی اج تر جا ادھر کوٹا در وہ جد جی فیصلہ ہوں اگر جی تے دے فروخ آزم کے فیصلے کا اگر جی تے دے اتنے حضرت فیصل کا اگر ہو تھے نہ جائے گا ہاں وہ تھے مسالا چل دیا نے یورپ والے آ دیا وہ تھے مسالا چلدی نے ماں نال جنا کر چلدی نے ننگے رہن والیا دیا اوتے مسالا چل دیا نے خنزیر کے کتے کھان والے دیا جنا دسیا او مسلمان آئی کدے دنیا کے اندر وے اسلام دے علم کا شورا سی وے اسلام دسلانے ہاں ہاں زوال آیا کہ کلمہ محمد گیا کافر کیوں جی یہ اعلیٰ تلیم لاستے واش لینا او یورپ نبی سرو علم دے کے نہیں گیا یہ قرآن ہے کسی کام کا نہیں اب اتنے آئے سارو علم کی بھی دےو سانڈا نبی جی سیاست دے کے گیا وہ چل نہیں سکتی اچھا بو ایسے ٹوٹ لے آئے اور مہربانی کرو سال کوئی بل ظالم نہ تے جانا گوارا نہیں کرنا تو انسان ہو کے تے تر گیا ہے کافرا دے بولا اوے زمانے دا خبینا زمانے دا ذلیل کرن جنرل اوے جو دفتراں وچ بیٹھن والے کوٹا تھانے وچ بیٹھن والے بندے نے میرے محمد دے دیت در دے تے کُلی پان والے بابا فرید تے باوال شیر کلندر ورگے بندے نے چلو یہ تین تے ہو گیا مگر تین گلاگ رہی تھوڑی سروشناس کرا کے ترغیب دلائی جاوے آج رات شریف سارے ذوق شوق فکیر جی دیا گلا نے رہنمائی دیا ہاں اک رامت میں اللہ تعالیٰ میری کرامت شریف آپ ہاں کرام شریف لگاہ فیر فکیر فکیر دل ہو رجیا فقیر نگاہ کر کے خالی تلن ایمان فرسے لائے لنا استادیمال سواری تے سوار دی حضرت حسن پاک اے آیات شریف نال تین اسلام سواری اے آیت روا روا سبحان کچھ حمام الحمدلہ الناس الذي <Suttering> <Suttering> جن سو اسلام کی ہدایت سارا تاریفا سرب دیا نے محمد پاک دے کے حضرت امام حسن پاک مولا حسین امام حسن پاک کے حوالے میرے دل دل ایک خیال پیدا ہویا ایک وسوسہ پیدا ہویا بھی حضرت امام حسن پاک نے فرمایا ہے الحمدللہ اللہ منع علینا بے محمد حضور دن آیا ہے حضور دن آیا آپ نے نال لقب بغیرہ لیلائے نال لقب لیلائے حالاکہ مولا لی جدو نبی دن آلی دیسا لفظ بول دیسا قررت عینی حبیبی میری اکھاں دیکھار میرے محبوب اگے حضور دانا علیہ دی اسلامی چیزہ حضور دانا علیہ نے نال حضور پاک سیدنا اس طرح دے لفظات اضافہ کرنے پر حضرت امام حسن پاک نے بس ساتھا بھی محمد بھی سیدنا وغیرہ دے لفظ اضافہ نے کیتا بھی محمد این نئی لفظ بولے آئے میرے دل زندر خیال آیا میں کسے دے سامنے جو کرنا کیتا ہوں پندرہ تقریر مصروف رہا پندرہ دنوں حضرت آپ سرکار آرام فرمان لگے نے چادر موہن لگے میں اندر بڑا آپ کی نگاہ جیرے پیے آپ نے جرا جملہ بولیا سنیا جے فرمایا کی ہے محمد نا شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے اپنے کام محبت نصیب فرماوے